ان ہاتھوں کی بڑی قدر و قیمت ہے یہ ہاتھ اگر اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوں تو اس کی بہت بڑی قیمت ہے لیکن اگر یہ ہاتھ غلط کاموں میں استعمال ہوں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان ہاتھوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ قاضی عبد الوہاں بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی غیر مسلم نے دین اسلام کے اس قانون پر اعتراض کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ شیر پڑا بخمس وديت ما یعنی اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ لے تو اس کی یعنی بدلا پانچ سو اشرفیاں دینا پڑتی ہیں لیکن اگر یہی شخص چوری کر لے دس درہم کی چوری کر لے دینار کے چوتھے حصے کی چوری کر لے تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی اس ہاتھ کی اتنی قدر و قیمت اگر کسی نے ہاتھ کاٹ لیا تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی دیت پانچ سو اشرفیاں دینا ہوں گی اور کبھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی قیمت اتنی تھوڑی سی کہ صرف دس درم اس پر قاضی عبدالوحاب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت فورا شیر کہا آپ نے فرمایا عز الامانت اغلاہا وارخصاہا ذل الخیانت ففہم ختمت الباری فرمایا جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا جب تک یہ نیکیاں کرتا تھا یہ ہاتھ کسی کی عزت پر نہیں اٹھا تھا ان ہاتھوں نے چوری نہیں کی تھی خیانت نہیں کی تھی تو جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا تو اس امانت کی عزت نے اس ہاتھ کی بڑی قدر و منزلت رکھی تھی لیکن جب یہ چوری کر کے یہ ہاتھ خائن ہوا خیانت کرنے لگا تو خیانت کی ذلت نے اس ہاتھ کی قیمت گھٹا دی اللہ کی اس میں یہی حکمت ہے کہ جب ہاتھ رب کی فرما برداری میں چلتا ہے تو اس ہاتھ کی بڑی قدر و منزلت ہے جب یہ ہاتھ رب کی نافرمانی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی